اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ بادشاہ باقی تمام برادر و خواہاں سمین سب کو مسلم بار پھر سرمت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درسۂ کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک سو اور دعوت شریف کا نصفت ہمارا سلسلہ دس اوراد اشریہ میں ہے تو اوراد اشرہ کا درس نمبر بائیس تو مجموعی طور پر اس درس کو ایک سو ترہتر ابلک بائیس کے ذریعے ظاہر کر رہا ہوں تو اوراد اشریہ کے مختلف پیراگراف کی توسیع توضیع ہو رہا ہے تو آج اس جبارات پہ پہنچا ہے کہ یا فارج الحم میں یا کاشف الغم یا مجیبات دعوات مسترل ہاں اللہ تعالیٰ کے جو ہیں پندوں کی فاریات اور کے مختلف اسماؤ السلہ ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کو بکار ہیں وہ،, وہ الفاظ و کلما جو انسان شدید پریشانیوں میں مساوتوں میں مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہاں انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے اس مشکلات پریشانیوں اور مجبوریوں سے ہاں بتحالیوں سے ملال کی کیفیتوں سے بتحالی کی کیفیتوں سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں دس میں دعا ہوتے ہیں تو ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے الفاظ اس, میں میں اس دعا کے اندر موجود ہیں تو یا فارج الحم یا کاشف الغم میں یا مجیبہ دعوۃ اس اسماری دعا کے ترجمہ یہ اس میں چار تین دعا یا کلمات ہیں پہلا یا فارج الحم میں اس مبارک جملے کا توضیع یا حرف ہے عربی زبان میں کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جی فارج الحم تو فارج فارجن اس فائل کا غائے فراج یا فرجو فرجنس ہاں جی اس کا معنی فاصل کرنا کشادگی پیدا کرنا کھولنا انج ان معنی میں آتا ہے اور فرج عنہ جب عرب بولتے ہیں راحت پہنچانا سکون عطا کرنا تکلیف زائل کرنا مصیبت دور کرنا رہا کرنا ان معنی میں آتا ہے فارش کے معنی ہم ان کے معنی جو ہے قسط ارادہ یہ ایک معنی بھی کیا ہے غم رنج اس کی جم ہوں ہے ہم کے معنی ہے غم اور رنج کے معنی بھی کیا ہے جی عربی لغت قاموس و جدید میں اور ہم کا ایک معنی جو ہے اس کی جمع غموم ہے المنجد نام لغت میں جمع غم, غم غم کے معنی میں آیا ہے ضروری بات جس کے کرنے کا انسان فکر مند ہو اس معنی میں بھی آیا ہے تو اب اس لحاظ سے اب جملے کا ترجمہ کیا ہوگا یا فارج الحم یعنی اے اللہ کو چونکہ رہیں اے واظیم ذات اے غم و رنج کو دور کرنے والے چونکہ فارش کا معنی کیا ہے کھولنا کشادگی پر کرنا دور کرنا تکلیف ظاہر کرنا مصیبت دور کرنا یہ سارے معنی کیا نا رہا کرنا تو یا فارغ اے غم و رنج کو دور کرنے والے ایک غم و رنج سے راحت پہنچانے والے یا فرض انسان جہ غم و رنج کے اندر ہو تو شدید بے چینی کے عالم میں ہوتی ہے تو اس بے چینی کے عالم سے نکالنے والے اس سے نکال کے راحت پہنچانے والے ایک غم و رنج سے راحت پہنچانے والے ایک مصیبت و غم و رنج کو دور کر کے سکون پہنچانے والے یہ سب جو ہے ترجمے اس مبارک لفظ کے ہو سکتے ہیں تو یا فارج الحم میں انسان جب شدید پریشانیوں میں ہو غم و غم میں ہو ہنج بے چین ہو اور رنج و علم کے اندر میں دور اندر دوران ہو تو ایسے موقعوں پر جو ہے اللہ تبار و تعالیٰ کو پکارنے والی ان مشکلات سے نکلنے کے لیے پکارنے والے الفاظ ہیں کہ یا فارج الحم یا فارج الحم میں اے غم و رنج کو دور کرنے والے پاک ذات یہ غم و رنج سے راحت پہنچانے والے کاغذات اے مصیبت و غم و رنج کو دور کر کے سکون پہنچانے والے مہربان ذات اس مبارک جملے کا یہ دعائے کلمات کے یہ مختصر ترجمہ آگے یا کا شف الغم ہاں یا کاشف شف الغم کا شف کا شفنبی کا شفا یک شف کا سے اس کا اسم فائل کا سگا ہے معنی کھولنا براہ نہ کرنا ظاہر کرنے کے معنی میں آیا کشف یا شف القام و جدید نام الغل میں المنجد نام الغل میں کشف یا شف کشف ظاہر کرنا کھولنا ہاں جی کشف اللہ غم محو. عرب جب بولتے ہیں کشف اللّہ غم ہوں تو اس کا معنی ہے اللہ اس کے غم کو ظائل کرے اللہ اس سے غم کو ظائل کرے اب خود غم کا معنی کیا ہے فرماتے ہیں غم اس کی جمع غموم آتا ہے رنج اور ملال کے معنی میں انسان رنج اور ملال انسان پر مثبتیں بیماریاں پریشانیں آتی ہیں تو انسان بالکل بے بس خود کو نظر آتے ہیں رنج و ملال کے اندر ہیں انتہائی بدحالی کے عالم میں ہیں پریشانی کے عالم میں ہیں ہاں جی بے چینی کے عالم میں ہیں تو اس عالم سے نکالنے والا یا کاشف الغم غم اے, اے وہ اللہ جو بندوں سے ہر قسم کے غم کو زائل کر کے اس کو امن سکون اور چین پہنچانے والا تو یا کاشف الغم غم کا معنی غم کے معنی رنج و ملال کاشف کے معنی کیا ہے غم کو دور کرنے والا زائل کرنے والا ہن غم غم کی ہت سے اس کو نکال کے امن سکون پہنچانے والا تو یہ کاش الغم غم غمان ہی ہو جائے گا اے رنج کو دور کرنے والا پاکزات اے غم کو زائل کرنے والا مہربان اللہ اے غم کو ہٹانے والا اللہ اے ملال و بدحالی کو زائل کرنے والا اے رنج و ملال کو زائل کرنے والا اور بندوں سے رنج و ملال کو زائل کر کے رنج و ملال کو زائل اور دور کر کے اس کو اس سے ہٹا کر اس کو سکون اور امن پہنچانے والا اس کو چین پہنچانے والا اس کو راحت پہنچانے والے اللہ تو حجین یہ بڑے خوبصورت کلمات ہیں اور اللہ سچ مچھ ایسا ہی ہے یہ تکلفی الفاظ نہیں ہے عذین سچ مچھ اللہ کے ذات ایسا ہی ہے جو انصفات جمالی سے متصف ہے وہی اللہ ہے جو ہر قسم کے ہم و غم کو پریشانیوں کو دور کرنے والا وہی اللہ ہے کاش و غم ہر قسم کے رنج و ملال کو انسان سے دور کر کے ظائل کر کے اس کو سکون آرام اور راحت شدید پریشانی کے عالم سے نکالنے والا اللہ ہی کے ذات ہے شدید بیماری میں ڈاکٹر اس کو جواب دیتے ہیں تو تھوڑے لاب جو وسیعت کرو مرنے کے سوا خوش نہیں ہے وہاں بندہ کتنے ہی لوگ ہیں انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی فریاد سنا اور ان کو شفا ادا کی کوئی کوئی سبب پیدا کر کے اس ان کو شفا ادا کیا ایسے بہت سے واقعات تھے ہاں جی ہمارے ایسے دوست ہیں جن کو جو ہے ڈاکٹر نے کہا بھئی اب تم گاؤں جاؤ بس چند دن ہے تمہاری زندگی کا ماں باپ کے ساتھ گزارو تمہیں ہیپٹائٹس کی فلاں سی ہے یا فلاں بی ہے اور تمہارے لیے اب موت کے سوا خوش نہیں بندہ یہاں سے چلا گیا گاؤں میں گیا وہاں جو ہمارے بستان کے جو علاج کے سلسلے ہیں ہاں جی وہ کیا الحمدللہ للہ ابھی تالکل صحت و سلامت ہے ہاں اس پہ جسم پر کسی ان کی بیماری کی ابھی کوئی نشانی نہیں ہے جس کے ڈاکٹر نے اس کو موت کے خبر دیا تھا تو وہی اللہ ہیں جو فارج الحمد میں کاشم الغام میں ہاں جی تو ابھی جو ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو ڈاکٹر لا علاج کرا دیتے ہیں ڈاکٹر نے کہا اب تمہارا کوئی علاج نہیں ہے اب تمالم تم موت کے سوا تم جاؤ چند دن تم نے زندگی گزارنا ہے ماں باپ کے پاس جہاں بھی تم نے خیروں رشتے داروں میں چند دن خوشیوں میں گزارو لیکن کبھی اللہ ایسے اسباب فراہم کرتے ہیں ہیں ایسی دعائیں اس کے ہاں میں قبول ہو جاتی ہے بندہ پریشانی کے عالم میں اسی فارج الحم اور کا حش اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ اللہ بندے کو شفا دیتے ہیں اور اس کو اس شدید پریشانی سے اس کو اس کے اعلی و کو بچوں کو ماں باپ کو تمام چاہنے والوں کو اس غم سے اس دکھ سے اس پریشانی سے نکالتے ہیں اور ایسے ہمارے واقعے درمیان میں اگر ہم اطلاع ہو جوانی میں اور فکر کریں ایسے کتنے واقعات تھے کہ اللہ نے بندوں کو ان شدید پریشانیوں سے نکالا اس کے بعد آتے ہیں یا تیسرا پیراگراف یا مجیبہ دعوات المستین اس کے اندازے مجی و دعوات ایک مجیب کا لفظ ہے ایک دعوت کا لفظ ایک مشترین کا لفظ ہے تین لفظ مجیب کا جو ہے معنی عجاب اسے باب افالت فال وفائل کا شگا ہے تو مجھب کا معنی ہے جواب دینا قبول کرنا اور جو ہے اس کا معنی مظری اور اس فائل کو نہیں لحاظ سے جواب دینے والا قبول کرنے والا ہاں جی فریاد رسی کرنے والا مجب جو ہے فریاد رسی کرنے والا یہ سباب معنی تو یا مجیب تو مجھیب کا معنی ہے پھیلے آ جاوجی سے مجھے سنبھال کا سکھا ہے جواب دینے والا قبول کرنے والا فریاد رسی کرنے والا فریاد کو پہنچنے والا فریاد کو پہنچ کے بندے کو پریشانی سے نجات دلانے والا دعوات دعوت دعوتن کی جمع ہے دعوتن دعوت اور کی اس کے معنی ندا پکار بلاوٹ طلب فرمائش درخواست یہ سارے معنی لغت کی کتاب میں کی ہے القام و جدید نامی لغت تو مجیبت دعوت یعنی ایک قبول کرنے والی جواب دینے والی فریاد رسی کرنے والی ذات ہاں جی کس چیز کی دعوت ندا پکار بلاوا طلب فرمائش درخواست کو کس کی درخواست کو کس کے دعوت کو کس کی جو ہے فریاد رسی کرنے والے المسترین مجیو دعوات المسترین مسترین استرا یسترو استرار ہاں جی فیلس ہے جواب اختعال ہے اس سے جو ہے اس فائل کا سگا ہے مسترین جی جمع مذکر سالم ہے اجطراب اس کے مظر ہے اجطراب کا معنی کیا ہے گڑبڑ بد امنی اب فساد تردد ہنگامہ افراد افری ایک معنی کیا اور اس کا ایک معنی مجبور کرنا کے معنی کیا ہے فیل کے لحاظ سے اوستھوٹ بنے تب مجبور کیا جانا ہنگامی صورت حال میں ہونا ناگہانی ضرورت پیش آنا سخت دباؤ میں ہونا تو مسترین کا معنی پھر کیا ہو جائے گا دعوات کو معنی سمجھ کر یعنی وہ لوگ مسترین ہیں جو سخت دباؤ میں ہوتے ہیں وہ لوگ جو سخت پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں مسترین وہ لوگ جو کسی ہنگامی حالت میں ہاں جی کسی ہنگامی حالت میں ہے ٹھیک ہے کسی ہنگامی حالت میں ہاں جی کسی ہنگامی حالت میں پریشان حال ہے پریشان حال ہے ان کو بولتے ہیں مسترین سادہ سے مثال قرآن میں پیش کیا ہے ہاں اگر کوئی بندہ جو ہے دریا ور کریں کشتی میں اچانک طوفان آ جاتا ہے کشتی ڈال میں ہوتا ہے طوفان کو غصہ آتا ہے کون بچائے گا مسترین کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کون ان کو بچائے گا اس طوفان سے اس شدید طوفان سے صرف تو اس وقت بندہ جس کیفیت میں ہوتے ہیں جس حالت میں ہوتے ہیں اسی حالت کو اسی ہنگامی حالات کو اسی ذہنی سخت دباؤ کے حالت کو اسی سخت پریشانی کے حالت کو جو ہے بندے کے اندرونی کیفیت کو مسترین سے تعویر کیا ہے تو یا مجھی دعوات المسرین اس کا معنی یہ بن جائے گا اے وہ ذات اے وہ کاغذات جو سخت پریشانی ہنگامی دباؤ کے حالت میں بے یار و مددگار ہو کر جب بندہ پکارتا ہے تو ان کی پکار ندا اور فریاد کو سننے والا یعنی اے وہ ذات جو جو ہے صحت پریشانی بندہ جو سخت پریشان ہے ہاں جی سات پریشانی ہنگامی دواؤں کے حالت میں بیریا اور مداد ہو ہو کر جب پکارتا ہے تو اس کی فریاد پکار ندا کو سننے والا یا مجیب سننے والا قبول کرنے والا ہلیا رسی کرنے والا دعوات المستری انتہائی پریشان حالی کے عالم میں انتہائی ہاں جی دباؤ اور ہنگامی حالت میں سخت پریشان حال ناگہانی ضرورت پیش کے کی حالت میں جو مدد کا ساتھ محتاج ہوتا ہے اس حالت میں پکارنے والوں کے فریاد رسی کرنے والی ذات تو یہ جو ہے سب جو انسان کو تکلیف کے عالم میں پریشانی کے عالم میں غم و اندوہ کے عالم میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ان الفاظ کے ذریعے سے جب بندہ پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور فریاد رسی کرے گا تو اگر گرامی سخت پریشانی اور اسی سلسلے میں قرآن باقاعت بھی ہے سخت پریشانی مشکلات ہنگامی حالات سخت دباؤ اور ہر طرح کے مصائب و پریشانیوں اور ہنگامی حالات میں ہمارا دست رسی کرنے والا اور ان سے نکالنے والا نجات دلانے والا جو ہے اللہ ہی کے ذات ہے قرآن بھی اللہ رحمۃ اما یو جی بالمست حسو کون جو ہے مسترد لاچار بےکس کے پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور سختی و دکھ درد کو دور کرتا ہے ہٹاتا ہے کون ہے اللہ خود فرماتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں لہٰذرۂ نعمِ آد نمبر باسٹھ ہے مشہور آئے امجوب کے نام سے اس طرح سرام آد نمبر ستارہ سرو آد نمبر ایک ساتھ میں اللہ حرمات وہی ام کا اللہ بزر فلاح کا شف فلا اللہ مرمات اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان یا تکلیف پہنچائے تو اس اللہ کے سوا کوئی اس کو ٹالنے والا دور کرنے والا نہیں ہے فضان غمی اس دعا اور ان آیات مجیدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے معنی و مفہوم حرکت پر توجہ رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی میرے غم و رنج کو دور کرنے والا ہے وہی پاک ذات ہی ہر قسم کے رنج و ملال اور پریشانیوں کو ہم سے زائل کرنے والا ہے اور انتہائی بےکش لاچاری اور مثبت میں گرفتاری کے وقت اللہ ہی ہماری فریاد اور ندا کو سن کر ہماری فریاد رسی کرنے والا ہے اور ہمیں اللہ کی فریاد رس مشکلات سے نجات دینے والا دلانے والا پریشانیوں اور ماحول مثبتوں سے رہائی دلانے والا اور ہماری ندا اور فریات کو سن کر فوراً درس رسی کرنے والا ہونے میں کسی بھی قسم کے شیک شبہ کی گنجائش نہیں ہمیں یقین کامل کے ساتھ اللہ کو پکانا چاہیے تو ضرور اللہ ہماری فریاد رسی کرے گا اللہ ہم سب کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر اسی کی درگاہ میں ہمیشہ جھکنے کی نہ توحیق عطا کرے ہاں جی اور ہر اور ہمیشہ اسے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑے رہیں اور اسے اللہ کے درگاہ کو ہاں جی کھڑکھتے رہے اسی کے دروازے کو جو کہ نہایت مہربان شفیع اور لطف و کرم والا اللہ ہے ہاں جی جو اپنے بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے وہ ہمیشہ بندے کی فریاد رسی اس کی ندا کے انتظار میں ہوتے ہیں ہاں جی ہم تو مائل و کرم کوئی سائل ہے نہیں راکھ دہلاؤں کے سے راہر و منزل ہے نہیں ہاں جی وہ اللہ جو ہمیشہ ہاں اس کے شکایت یہ بندہ تم میرے دروازے کو کھٹکھٹاتے کیوں نہیں ہو اس کا یہ شکایت نہیں ہے کہ تم بار بار کیوں کھٹکھٹاتے ہیں ہاں اس کا شکایت یہ ہے کہ کھٹکھٹاتے کیوں نہیں ہو اللہ کے پیارے نبی حضرت ابذر غفاری سے فرماتے نشر فرماتے ابذر اللہ کے دروازے کو کثرت سے کھٹکھٹائے خٹ کرو ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے خٹ کرو اور کثرت سے کھٹ خٹ کھٹکھٹائے کرو کیونکہ جو دروازہ کثرت سے کھٹکھٹایا جاتا ہے آخر کھولا جاتا ہے ہاں جی اللہ شونکہ مہربان ہے وہ تو انتظار میں بندہ اس کی درگاہ میں اپنی فریاد لے کے آئے اور وہ اس کی مشکلات دور کرے سے انتظار میں بندہ اللہ سے ہدایت مانگے بندہ اپنی پریشانی اس کے سامنے پیش کریں اور وہ اس کی پریشانیوں کو دور کرے ہاں جی اللہ تو اس بندے کو بہت چاہتے ہیں جو اس کے درگاہ میں سب سے زیادہ راز و نیاز کرتے ہیں جو اس کے دریا میں سب سے زیادہ آہ و فغان کرتے ہیں جو اس کے درگاہ میں سب سے زیادہ درخواست گزاری کرتے ہیں جو اس کی درگاہ میں سب سے زیادہ عاجز سے اپنی فریادیں اپنی مشبتیں اپنی پریشانیاں پیش کرتے ہیں اور اس اللہ سے ان کا ان سے نجات چاہتے ہیں اللہ تو ایسے بندوں کو بہت چاہتے ہیں یہ تو اللہ دعا مخل عبادہ دعا فریاد جیسے تو عبادت کی مغز سے ہاں تو عبادت کی مغرب ہے راز و نیاز کریں اللہ کے حضور میں کمال آجیزی کے ساتھ لہذا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے حضور میں ہمیشہ آجزی کے ساتھ ان مقدس کلمات کے ذریعے سے جو کمال آجزی پر دلالت کرنے والی الفاظ ہیں کہ یا فرج الحمد یا کاشف الغم میں یا مجھی وا داوات المسنیم کے دل کے ساتھ دل کی ندا کی کیفیت میں دل کے آواز کے کیفیت میں ہاں جی کمال یقین اور ایقان اور ایمان کے ساتھ بندہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارے تو کیسے ممکن ہے واللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہ کرے ہماری پریشانیوں کو دور نہ کرے ہمیں مشکلات سے نجات نہ دلا پروان نگار عالم میں تیرے درگاہ میں محمد آل محمد کا تیرے مغلب بندوں کا رامبیا اور رسول ملائکہ کا واسطہ دے کر دس میں دعاؤں علامی دعاؤں کی کیفیت کو درخت کرنے کی ان دعاؤں کی حرکتوں کو درخت کرنے کی توفیع عطا فرما اور جس کیفیت میں جس دعا کی کیفیت میں اللہ ہمیں جس طلطو سے پکارنا چاہیے وہ نورانی کیفیتیں وہ نورانی عجزی کی کیفیتیں وہ خضو و خوشی کی کیفیتیں ہم سب کو تمام مسلمانوں کو عطا فرما اللہ تمام ممنین ممنات کی مشکلات پریشانیاں دور فرما مریض مرزا کو شفات فرما پرشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ ہم سب پر تمام عثمانوں پر حرام فرما آمین عرم اللہ